السلام علیکم و رحمۃ اللہ معزز بھائی عقید واسطیہ کی شرح آپ لوگوں کے سامنے کی جاتی ہے قبل اس کے کہ آج کا درس میں شروع کروں گزشتہ ہفتے جس آیت کریمہ کی شرح یا اس کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے کی گئی تھی جس میں اللہ رب العالمین کی ایک صفت غذب کا تذکرہ ہے اس آیت کے حوالے سے ایک اشکال ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے اس اشکال کو دور کرنے کے بعد اس کا جواب دینے کے بعد پھر میں آج کے درس کا آغاز کروں گا یا جو آیتیں مصنف نے پیش کی ہیں ان آیتوں کو ان شاء اللہ آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے گزشتہ ہفتے جو ہم نے موضوع پڑھا تھا اور جو آیت پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ وہ میت المومن متعمدن جو کسی مومن کو جان کر کے قتل کرتا ہے فجضا او ایسے آدمی کا ٹھکانا جہان یعنی قتل کرنے والے کا ٹھکانا جہنم ہے خوفیہ ہمیشہ رہے گا وغدب اللہ, اور اللہ رب کا اس شخص پر غزب نازل, ہوتا ہے. اللہ کا غزب نازل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ غصہ کرتا غزب کرتا ہے جیسا کی سائے سے معلوم ہوا اور اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے مصنف نے آیت یہاں پر پیش کی وہ اللہ اور اللہ کی ایسے شخص پر لعنت ہوتی ہے وہ ادابا عظیمہ اور اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے اس آیت کریمہ سے یہ اشکال اب پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے تو کیا وہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا جیسا کہ ساہد کا بظاہر یہی ہے کہ خالدن فیا وہ جہنم کے اندر ہمیشہ رہے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں وہ ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں رہے گا اگر وہ موحد ہے وہ ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں رہے گا کیوں اس لیے کہ کسی معمن کو خطر کرنا یا کسی مسلمان کو خطر کرنا اگرچہ بڑا گناہ ہے لیکن اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جس کی وجہ سے انسان ہمیشہ جہنم کے اندر رہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے ایک دیگر آیت میں اے مومنوں کے آپس میں قطار کرنے والے کو بھی مومن قرار دیا اللہ ماتبین طایفت مومن اقتطلو اگر مومنوں کی دو جماعت آپس میں لڑ پڑیں آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگیں تو یہاں اللہ رب العالمین نے آپس میں قطار اور لڑائی کرنے کے باوجود بھی ان کو مومن قرار دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومن کا قتل کرنا تو بڑا گناہ ہے لیکن اگر کوئی کسی مومن کو قتل کرتا ہے تو اس وجہ سے وہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گا اس طریقے سے پورا حدیث کے اندر بھی بہت سارے دلیلے موجود ہیں جیسے مانبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہستے حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا ہستے حسن حسط حسین کے بھائی تھے علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہنستے حسین سے بڑے تھے ہنسِ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امان نبی نے کیا فرمایا ان کے بارے میں کہ اللہ ان کے ذریعے سے مومنوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان سلے کر آئے گا اور اسے مراد علی رضی اللہ عنہ کی جماعت اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے ان دونوں جماعتوں کا آپس میں اشتہاد کی بنا پر آپس میں جنگ ہو گئی تھی لیکن اس کے باوجود امان نبی نے کیا فرمایا کہ مومنوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان اللہ کے ذریعے سلے کرائے گا اور سمچالی سجری کے اندر یہ سلح ہوئی ہست حسن رضی اللہ تعالیٰ کو خلافت ملی تو انہوں نے حضرت امین معاویہ کو بلایا کوفہ کی جامع مسجد میں اور وہاں پر بڑی کرسی رکھی اس پر امیر معاویہ کو بٹھایا اور جا کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیا حضرت امیر معاویہ کو اور اس کی وجہ سے جو اختلاف چلا آ رہا تھا وہ ختم ہو گیا اس لیے سنچالی سجری کو آم الجماع کہا جاتا یعنی اجتماعیت کا اکٹھا ہونے کا سال تو یہاں دیکھے دونوں کی جنگ ہوئی آپس میں لیکن اس کے باوجود بھی مان صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو مومن قرار دیا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی مسلمان کا قتل کرنا یہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جس کی وجہ سے آدمی ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے کن گناہوں کے وجہ سے آدمی ہمیشہ, ہمیشہ, ہمیشہ, ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا شرک کبھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا اللہ فرماتا ہے کہ میو شریف بلّہ فقط حرم اللہ عليه جن جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے ہمیشہ ہمیں جہنم کے اندر رہے گا ایسے کفر یعنی جو کافرین ہیں بڑے کفر کا ارتقاب کرتے ہیں یا جو مسلمان ہی نہیں ہوئے کلمہ ہی نہیں پڑھا جنہوں نے یا کلمہ پڑھ لینے کے بعد بھی کفر کیا بڑا کفر کیا تو ایسے لوگ بھی جہنم کے اندر رہیں گے اللہ فرماتا ان کافرین ود الدین ابدا عبدا اللہ نے فرمایا کہ ہمیشہ ہمیش اس کے اندر رہیں گے کافر لوگ اوما اوم بخارجینار اور ایک دوسرے آج میں کہ اللہ تعالی نے کبھی بھی وہ جہنم سے نہیں نکلیں گے ایسے ہی جو منافق ہیں منافق کے بارے میں وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر رہیں گے سب سے نچلے گڑھے کے اندر رہیں گے کون منافقین تو یہ لوگ کبھی جہنم سے نہیں نکلیں گے ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے لیکن اگر کوئی کسی کو قدر کرتا ہے تو اسی صورت میں اگر وہ جہنم میں جائے گا تو سزا پانے کے بعد اگر معاہد ہے تو جنت کے اندر آئے گا پھر اس آیت کا کیا مطلب ہوگا اس آیت کا مطلب یہ ہے جیسا کہ علماء نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی مسلمان کے قتل کرنے کو جائز اور حلال سمجھتا ہے تو کافر ہو جائے گا لہٰذا وہ ہمیشہ جہن کے اندر رہے گا اگر وہ حلال سمجھتا ہے تو کیونکہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے اللہ نے جو چیز حرام کر دی اگر کوئی اس کو حلال کرے گا تو اپنے آپ کو اللہ کے برابر سمجھتا ہے اور اسلام کے اندر حلال اور حرام کرنے کا حق اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے لہذا اگر وہ اس کو حلال کرتا حرام چیز کو تو لا کر کے اپنے آپ کو اللہ کے درجے میں کھڑا کر دیتا اور یہ کفر ہے کوئی ذنا کو حلال کر لے شراب کو حلال کر لے کہے کہ نہیں شراب حلال ہے حرام نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ کفر رہیے مسلمان باقی نہیں رہتا وہ اسلام کے دارس سے نکل جاتا شراب پینا الگ ہے شراب کو حلال کرنا الگ شراب پینا بڑا جرم ہے یہ بڑا گناہ ہے یہ ایک آدمی کہتا شراب حرام ہے لیکن پیتا ہے اس کا جرم کم ہے ایک آدمی شراب نہیں پیتا لیکن کہتا کہ شراب حلال ہے اس سے بڑا مجرم ہے یہ اس لیے کہ اس نے وہ چیز جو اللہ نے حرام کی ہے اس کو حلال کر دیا باسی ماری نا جی ہاں ایک آدمی عملی طور پر گناہ کرتا ہے ایک انسان نماز نہیں پڑھتا لیکن وہ کہتا کہ نماز شریعت کے اندر فرض ہے یہ میری کوتاہی ہے میں نماز نہیں پڑھتا اس کا جرم اتنا بڑا نہیں ہے جو یہ کہے کہ اسلام کے اندر نماز ہی نہیں ہے نماز کی فرضیت کا انکار کر دے اور کہے کہ اسلام میں نماز نماز کوئی چیز نہیں ہے میں نہیں فرض مانتا نماز کو ٹھیک ہے یہ بڑا جرم ہے جو فرضیت کا انکار کر دے تو ایسے اگر کوئی انسان قتل کرنے کو حلال کر لیتا ہے کہ مسلمان کا قتل کرنا حلال ہے تو ہمیشہ جہنم کے رہے گا ٹھیک ہے یا دوسرا مطلب اس کا علما نے بیان کیا ہے کہ یہ سزا ہے اس کی اگر کوئی آدمی کسی مسلمان کو قتر کرتا ہے تو اس کی سزا یہی ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے لیکن اگر کوئی رکاوٹ آ جائے تو رکاوٹ کی بنا پر اس کو جہنم سے نکالا جائے گا یعنی یہ سزا اتنی بڑی ہے کہ اس سزا کا اس کی سزا یہی ہے اس عمل کی اس جرم کی یعنی کسی مسلمان کو قتر کرنا اتنا بڑا جرم ہے کی اس کی صدا یہی ہے یا یہی ہونی چاہیے کہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے لیکن اگر کوئی رکاوٹ آ گئی تو رکاوٹ ہونے کی بنا پر وہ ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں رہے گا جیسے وہ مومن ہے اس نے کفر نہیں کیا شرک نہیں کیا لیکن مسلمان کو جان بوجھ کر کے قتل کر دیا تو اس کی بنا پر اگرچہ اس کی صدا یہ ہے کہ جہنم کے اندر رہے لیکن ایمان کے جیسے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکالے گا اور ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں رہے گا کیونکہ ایک رکاوٹ آگی رکاوٹ کیا ہے ایمان ایمان اور توحید یہ رکاوٹ ہے کسی بھی انسان کو جہنم میں ہمیشہ رہنے کے لیے تو اس کی بنا پر انسان نکلے گا اگر اس نے شرک نہیں کیا اگر شرک بھی کیا ہے تو, تو ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا چاہے وہ کسی کو قتل کرے یا قتل نہ کرے وہ ہمیشہ جہانم کے اندر رہے گا ٹھیک ہے جیسے مثال سے وہ سمجھیے کہ ایک بندہ ایک نہیں ہے ماں باپ کے مال کا وارث ہوتا ہے لیکن اگر کوئی رکاوٹ آ جائے تو اپنے ماں باپ کے مال کا وارث نہیں ہوگا کیا رکاوٹ ہے جی مرتد ہو گیا بچہ مان لیجیے یا باپ مرتد ہو گیا اللہ تعالیٰ ہم سب کے احفاظ کرے دین اسلام سے نکل گیا مرتد ہو گیا وہ تو وہ اپنے ماں باپ کے مال کا وارث نہیں ہوگا کیونکہ دو دن والے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوگا مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوگا ٹھیک ہے یا یہ کہ بیٹے نے کیا کیا یا وارث نے کیا کیا جس کا وارث بن رہا تھا اس کو اس نے قتل کر دیا تاکہ ہمیں جلدی مال مل جائے تو اسی صورت میں بھی وارث نہیں ہوگا یہ قاعدہ ہے کہ جس نے جلدی کی تو اس کو جلدی کی بنا پر اس سے محروم کر دیا جائے گا ٹھیک ہے منشتہ اجلا قبلا نہیں او اباب ہی وقت سے پہلے اگر کوئی جلدی کر دے اور تو ایسی صورت میں اس کو اس سے محروم کر دیا جائے گا جس چیز کی وجہ سے اس نے کیا اس کو مال کی ضرورت تھی بیوی بی نے شوہر کو قتل کر دیا یا شوہر نے بیوی بی کو قتل کر دیا کس لیے قتل کیا تاکہ ہم کو وراثت مل جائے بیوی بی مالدار یا اس طریقے سے کسی اور کو قتل کر دیا جس کا وارث تھا وہ. وہ راست کم ملتی ہے تو اس کا وارث نہیں ہوگا وہ رکاوٹ آ گئی فائدہ تو یہ تھا کہ وارث ہونا چاہیے لیکن رکاوٹ آ گئی دین چھوڑ دیا یا اس نے قتل کر دیا تو وارث نہیں ہوگا ایسے یہاں پر بھی کہ اس کی سزا تو یہ ہونی چاہیے کہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے لیکن ایمان اور توحید ایک رکاوٹ بن کر کے آ لہذا وہ ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں رہے گا ٹھیک ہے بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے تیسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہاں پر خالدن سے مراد یہ ہے کہ ایک لمبی مدت تک اس کے اندر رہے گا یعنی کہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اسی اللہ نے فرمایا خالدن فی ابدا یہ اللہ نہیں فرمایا جی ہاں خالدین فیح عابدہ اللہ نے کن کے کی بارے فرمایا ہے جو جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے ان کے بارے میں فرمایا یا جو جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے کبھی جہنم سے نہیں نکلیں گے جیسے مشرق اور کافر اور منافق ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ کبھی جہنم سے نہیں نکلیں گے خالدین فیا عبدہ لیکن جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العمی نے قرآن میں کہیں نہیں فرمایا کہ خالدین فیح آبدہ ابدا کا لفظ اللہ نے استعمال کیا خالدینہ کا لفظ استعمال کیا اور خالدینہ یا لفظ خلود عربی زبان کے اندر لمبی مدت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے مخصوم طویل یعنی کوئی آدمی کہیں پر لمبی مدت رہے ایک لمبے عرصے تک رہے اس کے لیے بھی خلود کا لفظ استعمال ہوتا ہے ایک لمبی مدت کے لیے تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ ایک لمبی مدت کے لیے رہے گا ہمیشہ اس کے اندر نہیں رہے گا تو یہ تین معنی بیان کیا گیا اسی لیے اس میں رد ہے میں نے جو گفتگو کی ہے خوارج پر خوارج اور معتزلہ اور نوافذ یہ تین فرقے ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بڑے گناہ کا انتخاب کرنے والا ہمیشہ ہمیش جہنم کے اندر رہے گا کسی نے کسی کو قتل کر دیا یا کوئی مومن جھوٹ بول دیا جھوٹ بولتا ہے یا مومن رشوت لیتا ہے مسلمان ہو کر کے یا اس نے زنا کیا یا اس نے جو ہے سود کھایا تو یہ بڑے جرم ہیں ایسے کرنے والے ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے یہ عقیدہ ہے خوارش کا خوارش کہتے ہیں جو مسلم حکمرانوں کے خلاف خروج اور بغاوت کرتے ہیں مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں اور مسلمانوں کے خون کو حلال سمجھتے ہیں مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں ایسے لوگوں کو خوارش کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے اور اس وجہ سے بھی خوارش کہا جاتا ہے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بڑے گناہ کا مرتقب ہمیشہ جہنم میں رہے گا موتضلا ایک فرقہ ہے عقل پرست جو دین کی وہی بات لیں گے جو ان کے عقل میں آئے گی جو عقل میں نہیں آئے گی اس کا انکار کر دیں گے جی ہاں تو ان کے ہاں ان کی عقل ہی معبود ہے وہ اپنے عقل ہی اس کی بنیاد پر سب کچھ سمجھتے ہیں عقل میں آ گیا ٹھیک نہیں آیا تو خلاص قرآن کا بھی انکار حدیث کا بھی انکار سب کا انکار کر دیں گے نہیں مانیں گے عقل کے اندر بات نہیں آتی ہمارے جی ہاں تو ان کا بھی کہنا یہی ہے کہ ہمیشہ جانب کے اندر رہے گا ایسی روافظ شیعہ ان کا بھی قول یہی ہے کہ بڑے گناہ کا مرتکب ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا تو اے, وہ اے, یہ, یہ لوگ اس بات کے قائد ہیں جبکہ صلم صالحین صحابہ تعبین طب تعابن کے نقش قدم پر چلنے والے کا عقیدہ یہ ہے کہ بھائی بڑے گناہ کا مرتکب اگر جہنم میں جائے گا تو ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو نکالے گا ہاں اگر اس نے شرک کیا ہے تو پھر وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا کبھی جن, جنت میں نہیں آئے گا لیکن اگر شرک نہیں کیا ہے بڑا گناہ اس نے کیا شرک کے لاؤ بڑے گناہ جیسے چوری کیا اس نے بےمانی کیا رشوت لیا سود لیا اور اس کو حرام سمجھتا ہے لیکن اس کی مجب... یہ اس کی کوتاہی عمل کی کوتاہی اس نے شرک نہیں کیا کبھی یا اگر شرک ہو گیا توبہ کر لیا اللہ سے معافی مانگ لی اور پھر چھوڑ دیا اس کو تو ایسا آدمی اپنے بڑے گناہ کی سے کبھی جہنم کے اندر ہمیشہ نہیں رہے گا اگر جائے گا بھی تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکالے گا تو کی بنا پر لیکن اگر شرک کرتا ہے تو پھر ہمیشہ میں جہنم کے اندر رہے گا تو اس آیت کے جواب دیا گیا ہے اس آیت کا بظاہر یہی سمجھ آتا ہے کہ وہ ہمیشہ وہ جہنم کے اندر رہے گا اور اسی سے خوارج نے دلیل لی ہے تو اس کے اندر اس کے لیے کوئی جواب کوئی دلیل نہیں خوانج کے لیے کیوں کیونکہ اللہ رب العالمی نے خود دوسری آیتوں کے اندر آپس میں قتال کرنے والوں کو مومن قرار دیا بھائی بھائی قرار دیا لہذا جب وہ مومن ہیں تو پھر وہ ہمیشہ ہمیں جہنم کے اندر نہیں رہیں گے بات کلیئر ہوئی کہ نہیں ہوئی بھائی بات ہمیں آگے نا جی ہاں اب بھائی آگے چلتے ہیں ہماری گفتگو چل رہی تھی اللہ ابامن کی ایک صفت غذب کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ غصہ کرتا ہے اللہ ناراض ہوتا ہے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ غصہ نہیں کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ انتقام لیتا ہے انتقام لینا یہ غصے کا نتیجہ ہے اللہ غصہ کرتا ہے اللہ ناراض ہوتا ہے اور اللہ انتقام بھی لیتا ہے ان اللہ غالب اور امتقام والا ہے لیکن یہ انتقام لینا یہ غصہ الگ ہے انتقام لینا الگ ہے انتقام لینا یہ غصے کا نتیجہ سبب ہو سکتا ہے یہ اور یہ وہ... وہ صفت نہیں ہے یہ کہ آپ یہ غصہ کے مطلب کہ اللہ انتقام لیتا نہیں ٹھیک ہے تو اس ان آیتوں میں ایک آیت تو اس سے پہلے بھی پڑھی گئی گوشتہ درس میں اور باقی جو آیتیں آئیں رہی ان آیتوں میں اللہ رب العامن نے اس صفت کو بیان کیا ہے لہذا ہمارا ایمان اور ہر مسلمان کا سچے مسلمان کے عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ غذب کرتا غصہ کرتا ہے لیکن اللہ کے غصے کی کیفیت کیا ہے ہمیں اس کے بارے میں نہیں علم ہے اب اس کی کیفیت کا علم نہیں لیکن اللہ تعالیٰ غصہ کرتا ہے سور فاتحہ میں اللہ نے فرمایا غیل مقدوب علیہم اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی راہ نہ دکھانا جن پر تیرا غزب نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ کا غزب نازل ہوتا ہے اللہ کچھ اعمال کو نہ پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ کچھ اعمال کو پسند کرتا ہے کچھ لوگوں کو نہ پسند کرتا ہے کچھ لوگوں سے ناراض ہوتا ہے یہ ساری باتیں گزشتہ درس میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کی گئیں آئے آگے پڑھتے ہیں اللہ کا ماتا ہے کردوا نہ ہو ان لوگوں کی سزا کیوں دی جا رہی ہے کیونکہ کی انہوں نے ان چیزوں کی پیروی کی جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو غصے میں ڈال دینے والی ہیں اللہ کو ناراض کر دینے والی ہیں سخت سخت کے معنی ناراض کرنا غصہ کرنا اللہ تعالیٰ کو غیظ و غذب کے اندر ممتلا کر دینے والی اس لیے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے اس سے کیا معلوم ہوا کہ ہمیں ان چیزوں کو کرنا چاہیے جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے ان چیزوں کو ہمیں کرنا چاہیے اور ان چیزوں سے دور اختیار دوری اختیار کرنا چاہیے جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اللہ کفر سے ناراض ہوتا ہے شرک سے ناراض ہوتا بداس سے ناراض ہوتا ہے معاشیت اور نافرمانی سے ہر گناہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اب یہ گناہ جیسے ہوں گے ویسے اللہ کی ناراضگی ہوگی اگر گناہ بہت بڑے ہیں شرک اور کفر اور نفاق والا گناہ ہے تو اللہ احتیاط ناراض ہو جائے گا کہ کبھی اس کو جہنم سے نہیں نکالے گا لیکن اگر اس سے چھوٹے درجے کے گناہ ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ناراض ہوگا تو گناہ جتنا بڑا ہوگا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی اتنی بڑی اور چھوٹی ہوگی گناہ کے لحاظ سے تو اس لیے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کی پیروی کی یا ان چیزوں پر عمل کیا جو چیزیں اللہ کو ناراض کر دینے والی کفر کو ارت... کا, کا ارتکاب کیا نبی کی نافرمانی کی نبی پر ایمان نہیں لائے یا اس طریقے سے بدات ہیں بداعت سے بھی اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سنت سے خوش ہوتا ہے سے ناراض ہوتا کیونکہ بیداد گمراہی ہوتی ہے گمراہی انسان کو جانب کے اندر لے جانے والی ہوتی ہے لہذا ہر وہ چیز جو اللہ کو ناراض کرے ان تمام چیزوں سے ہمیں دوری اختیار کرنا ہے وہ کردوانہ اور ان لوگوں نے اللہ کی خوشنودی والے کام کو ناپسند کیا یعنی جن کاموں سے اللہ خوش ہوتا ہے ان کو چھوڑ دیا وہ چیزیں ان کے یہاں ناگوار تھیں قبول تھیں جن چیزوں سے اللہ خوش ہوتا تھا ان کو چھوڑ دیا اور جن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا تھا ان چیزوں کو ان انتخاب کیا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ان چیزوں کو کرنا چاہیے جسے اللہ تعالی خوش ہو اللہ کی رضا اسے اللہ تعالی کی دو صفت ثابت ہوئی ایک تو اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے دوسرے اللہ خوش ہوتا راضی ہوتا ہے رضا کی صفت بھی اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں وہ کردوان ہوں اللہ کی رضامندی والے کاموں کو انہوں نے ناپسند کیا چھوڑ دیا ان کاموں کو اللہ پر ایمان چھوڑ دیا نماز چھوڑ دی سنت چھوڑ دیا سچ بولنا چھوڑ دیا جو بھی نیکی کام ہیں اللہ جسے جس خوش ہوتا ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا انہوں نے. تو ہمیں ان چیزوں کرنا چاہیے جن چیزوں سے اللہ خوش ہوتا ہے اور ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے جن چیزوں سے اللہ ہر ناخوش ہوتا ہے ناراض ہوتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں آگے اللہ نے کیا فرمایا جب انہوں نے ہمیں و وغضب میں ڈال دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا کن سے انتقام لیا جنہوں نے ہمیں غیض و غزب میں ڈال دیا یعنی ان کاموں کا ارتقاب کیا جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے جب اللہ ناراض ہو گیا اللہ کو غزب آیا تو اللہ رب العالمین نے ان سے انتقام لے لیا تو عشایتی کریمن ان لوگوں پر رد ہے جو یہ کہتے غزب کا معنی انتقام ہے کیوں اس لیے کہ دو باتیں اللہ نے بیان فرمائی پہلے بیان فرمایا کہ انہوں نے ہم کو غضب میں ڈال دیا اس کے نتیجے کے طور پر اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے ان سے انتقام لیا لہذا انتقام الگ چیز ہے انتقام لینا اور غصہ کرنا الگ چیز ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان غصہ ہوتا لیکن انتقام نہیں لیتا بدلا نہیں لیتا ہوتا کہ نہیں ہوتا انسان غصہ ہوا لیکن بدلا نہیں لیا کبھی انسان بدلا لے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی غصہ ہوتا لیکن بدلا نہیں لیتا اللہ معاف کر دیتا کیوںکہ گنا چھوٹا کو ناراضگی تو ہی۔ اللہ غصے میں آیا لیکن پھر بھی اللہ نے انتقام نہیں لیا چھوڑ دیا اللہ نے آج کتنا ہم گناہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا انتقام لیتا ہے ہاں؟ کہ اللہ انتقام لیتا ہے کتنا ہم سے گناہ ہوتا ہے کتنی نافرمانی ہوتی کتنی معاشیت ہوتی کتنا گناہ کا کام ہم سے ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ہر گناہ کا انتقام لینے لگے تو زمین پر کسی کو چلنے کا حق بھی حاصل نہیں ہوگا کہ زمین پر چل سکے پانی کے گونٹ بھی ہم کو نہیں ملے گا اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ہر گناہ پر انتخاب لینے لگے تو انتقام ایک الگ چیز ہے غصے کو انتقام سے تعبیر کرنا ہے. غصے کے معنی انتقام کرنا انتقام لینا یہ غلط ہے ٹھیک ہے اس آیت کریمہ سے بات کھل کر کے واضح ہو گئی کہ غصہ ناراض ہونا الگ ہے انتقام لینا الگ ہے اور نمبر ایک نمبر دو کبھی انسان ناراض ہوتا ہے غصہ اور غصہ ہوتا لیکن انتقام نہیں لیتا ایسے اللہ ابرامن بھی اللہ کی اونچی مثالیں ہیں کہ اللہ تعالی ناراض ہوتا لیکن اللہ ابرامن انتخاب نہیں لیتا اللہ ابابن چھوڑ دیتا کیونکہ ہر معاشیت سے ہر گناہ سے اللہ ناراض ہوتا اللہ تعالیٰ کفر و شرک سے خوش نہیں ہوتا کتنا کفر و شرک کیا جاتا ہے مسلمان شرک کرتا ہے مسلمان کفر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے مسلمان شر کلمہ پڑھتا ہے اللہ پر ایمان نبی پر ایمان رکھتا لیکن شرک کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں اللہ ناراض ہوتا ہے لیکن اللہ نے انتقام نہیں لیا چھوڑ دیا اللہ رب العامی قیامت کے لیے چھوڑ دیا اللہ نے انتقام لیا تو انتخاب لینا ایک الگ چیز ہے اور ناراض ہونا خصا ہونا ایک ہلک چیز ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا جب انہوں نے ہمیں غیثوں کا میں ڈال دیا انتقامنا منہم ہم نے ان سے انتقام لیا آگے چلیئے آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو, جو مسلم یہاں پیش کیا آیت کی, لَا عَضُ لَا عَضُ کی آیت کہ ولو ارادو الخروج لآعدو له ادہ ولیکن کرہ اللہ انبعادہم فثبتہم وقیل قدوم القائدین یہ سورہ توبہ کے آیت نمبر چیاری سے یہ منافق کے بارے میں منافقین کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا مصنف نے پوری ایت نہیں بیان کی ہے جو محلے شاہد اسی, اسی کو بیان کیا میں نے پوری ایت پڑھی ہے ولو اراد الخروج اگر یہ لوگ خروج چاہتے یعنی اگر یہ لوگ جنگ میں جانا چاہتے ہیں جنگ تبوک کی بات ہو رہی ہے غزوہ تبوک کی جو سب گرمی میں ہوئی تھی تو اس میں منافقین لوگوں منافقین نے شرکت نہیں کی بہانہ بنا لیا جھوٹ بول دیا اور ان کی مرز, وہ چاہتے بھی نہیں تھے کہ جنگ میں جائیں سخت گرمی کا زمانہ تھا سخت گرمی کھجور پکنے کا وقت تھا اور جن کے پاس کھجوروں کے باغات تھے چھوڑا کہ سمجھے کہ ہم چھوڑ کر کے چلے جائیں گے کھجوریں سب برباد ہو جائیں گی اور گرمی بہت سخت تھی اس وقت تو اس وجہ سے انہوں نے ہمارے بھی اللہ نے کیا فرمایا ولاد الخروج اگر وہ لوگ جنگ میں نکلنا چاہتے لدا تو اس کے لیے تیاری کرتے ہیں کس کے لیے جنگ میں جانے کے لیے تیاری کرتے آدمی جنگ میں جاتا تیاری کرتا کہ نہیں کرتا ہے انسان سفر میں جاتا تیاری کرتا کہ نہیں کرتا ہم اور آپ لوگ شام میں ایک بار جاتے ہیں چھٹی پورے سال تیاری کرتے ہیں ہے کہ نہیں ہے گئے بازار میں کوئی سامان سستا میں لا کر کے چارپائی کے نیچے رکھ دیا ہے کہ نہیں ہے جانے کی تیاری پورے سال رہتی ہے اور جس دن جانا رہتا اس دن کیا کرتے ہیں پورا سامان باندھتے ہیں وزن کرتے ہیں وزن زیادہ تو نہیں ہو گیا کتنے کارٹون پچیس کلو زیادہ رہے گا ایئرپورٹ پر اس کو جو ہے نکال دیا جائے گا اتنا ہی چاہیے اتنا بڑا کارٹون اتنی بڑی گٹائی چاہیے اسے زیادہ نہیں سات کلو اتنا نہیں مصمو اسے زیادہ لے کر جائیں گے تو نہیں لے جانے دے گا تیاری کرتا ہے نہیں تیاری کرتا ہے انسان تیاری کرتا ہے تو یہ لوگ کچھ تیاری نہیں کر رہے تھے سفر میں جانے کے لیے حج پہ انسان جاتا کتنی تیاری کرتا ہر سفر کے لیے ہر کام کے لیے انسان اگر انسان کے ارادہ ہو تو انسان تیاری کرتا ہے ان کے پاس کوئی تیاری نہیں تھی تو اللہ نے کیا فرمایا ولا کن کردہ ہوں اللہ نے ان کے نکلنے ہی کو ناپسند سمجھا کیونکہ ان کی ان کا ارادہ ہی نہیں تھا ان کی جیسی نیت تھی ویسا اللہ نے ان کے ساتھ کیا ان کا ارادہ نہیں تھا نکلنے کا گرمی ہے خجور کا مہینہ ہے خجور پک رہی ہے چلے جائیں گے تو خجوروں کو ان دیکھا گرمی بہت زیادہ ہے جھوٹ بول دیں گے بہانہ کر دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایسے ہی کیا تو اللہ رب العالمین نے ان کے نکلنے ہی کو ناپسند کر لیا کہ تمہارا جانا ہی اچھا نہیں ہے کیونکہ تمہاری مرضی تمہاری خود خواہش نہیں ہے فصبت وکیل قدوم القائدین اور ان سے کہا گیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو مت کو خلاص گری میں بیٹھے رہو مت جاؤ تو یہاں پر دیکھیے کرا کرا پسند کرنا ناراض ہونا تو اللہ تعالی جو ہے کراحت کرتا ناپسند کرتا اسے ثابت ہوا اللہ نے ان کے نکلنے ہی کو ناپسند کر لیا کیا کیونکہ تمہاری خواہش ہی نہیں نکلنے کی تم نہیں نکلنا چاہتے ہو اس لیے اللہ رب العالمین نے ایسے اسباب بنا دیا کہ نکلے ہی نہیں لوگ اور آ کر کے انہوں نے جھوٹا بہانہ کر دیا کہ ہم ایسے تھے ویسے تھے ہم نکلنا چاہ رہے تھے ہمارے پاس یہ بیماری ہی ہے وہ حالانکہ انہوں نے جھوٹ بولا اور اللہ رب العالمین نے تمام باتیں بیان کر دیں سور توبہ کے کے پردے کو فاش کر دیا ان کے جھوٹ کو واضح کر دیا تو یہاں پر معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ غصہ کرتا اللہ ناراض کرتا ہے جی ہاں اس طریقے سے ایک اور آج مشن نے پیش کی اس, اس صفت کے حوالے سے کب ارحما فتن عندالا تفالون اللہ یہ بڑی ناراضگی والی بات ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں ہو کبرما قطن مقت مان ناراضگی اللہ تعالیٰ کے لیے بڑی ناراضگی والی بات ہے اللہ کو غیظ و غضب میں ڈالنے والی بات یہ کہ تم وہ بات کہو جو خود کرتے نہیں اس میں ان لوگوں پر رد ہے یا ان لوگوں کے لیے مذمت ہے سخت جو دعوت تو دیتے ہیں لوگوں کو لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ان کے قول ان کے عمل میں تضاد ہے کرتے کچھ ہیں اور دعوت کچھ دیتے ہیں یا انسان ہی عام انسان ہے آپ اسے پوچھئے نماز پڑھے ہاں نماز پڑھ لیے حالانکہ نماز نہیں پڑھا رہتا جھوٹ بول دیا کیا نہیں اور کہہ دیا کہ ہاں میں نے کر لیا وہ چیز ہاں ہم نے زکوٰۃ دے دیا حالانکہ زکاط نہیں دیا رہتا جھوٹ بولتا لیا. تو اللہ ہماتا اللہ تعالیٰ کی ہاں یہ بڑی ناراضگی والی بات ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں ہو جب عمل نہیں کیے تو جھوٹ بولنے سے کیا فائدہ اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے خاص طور سے اس میں دعات کے لیے ورما کے لیے بڑی مذمت کی بات ہے کہ انسان دعوت دے اور خود اس کے اوپر عمل پہرانا یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ناراضگی کا بہت بڑا ذریعہ اللہ تعالیٰ اسے لوگوں سے ناراض ہوتا اس لیے قول اور فعل کے اندر تضاد نہیں ہونا چاہیے اگر تضاد ہوتا ہے تو آدمی کی زبان میں تاثیر نہیں رہتی اس آدمی کی حیبیت ختم ہو جاتی ہے لوگوں کے نزدیک اس کا مقام مرتبہ کم ہو جاتا ہے کہ جو کہتا تو ہے لوگوں سے لیکن خود نہیں کرتا اس کو پہلے کرنا چاہیے زبان سے زیادہ لوگ کردار زبان زیادہ کردار اور عمل کے اندر تاثیر ہوتی ہے زبان سے زیادہ طاقت عمل اور کردار کے اندر ہوتی ہے اس لیے کردار اور عمل کے ذریعے سے انسان کو دعوت دینا چاہیے اور وہی وہ کہنا چاہیے جو انسان کرتا ہے تو اللہ رب المائی کے اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی ناراضگی والی بات اس طریقے سے امراث تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو تم تتر کتاب اور تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو وہ افلا تاخرون عقل نہیں رکھتے کتاب پڑھتے ہو حدیث پڑھتے ہو دین کا علم رکھتے ہو اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو لیکن خود نہیں کرتے اپنے آپ کو بھول جاتے ہو جی تو اس لیے انسان جس چیز کی طرف بلائے پہلے اس کے اوپر عمل کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وہ فرماتے جس رات میرے ساتھ اسرا کا معاملہ پیش آیا یا اسرا کا جو واقعہ پیش آئے جس تو فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ تخرد و شفا وہ بے کے ہوٹھوں کو آگ کی کنچی سے کاٹا جا رہا ہے میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا یا مجھے دکھایا گیا معراج والی رات یا اسر والی رات کہ کچھ لوگوں کی زبان اور ان کے ہوٹھوں کو آگ کی کنچی سے کاٹا جا رہا ہے تو فکر تو یا جبریلم ارائے تو تمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اجبر علیہ السلّۃ وسلم یہ کون لوگ ہیں تو کیا فرما ہا اولا خطبہ امن امتِق یہ تمہاری امت کے وہ خطبہ ہیں وہ دائی لوگ ہیں وہ علماء ہیں دعوت دینے والے لوگ ہیں یہ امرون اننا سب یہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے تھے وہ انسان اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے وہ مہرون الکتاب اور وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت بھی کرتے تھے افلا یا خلون کیا وہ لوگ عقل نہیں رکھتے سلسلے سیاح قید حدیث کے نے بیان کیا مرشد احمد کی حدیث سے صحیح روایت ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اگر کسی چیز کی طرف دعوت دیتا ہے خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے تو چیز اس کے لیے ابال جان ہوگی اور اگر انسان عمل کرتا ہے تو پھر اس کی زبان بھی تاثیر ہوتی ہے اور اس طریقے سے اس کی حیبت بھی ہوتی ہے لوگوں کے نزدیک اس کا مقام مرتبہ بھی ہوتا ہے اور پھر یہی امبیا کا طریقہ رہا ہے صلاح کا کہ انسان جس چیز کی طرف بلائے اس کے اوپر عمل پہرا ہو تو اساحت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ غصہ کرتا ہے اور اللہ کی ناراضگی کا ایک بڑا ذریعہ یہ ہے کہ انسان کے قول اور فعل کے اندر تضاد ہو زبان سے کچھ کہے اور اس کے عمل کے اندر کوتاہی ہو اس کا ظاہر اور باطن مختلف ہو باہر تو بہت اچھا نظر آئے آدمی اور اندر کیا ہو اس کے برعکس ہو باہر ہے تو نماز کی پابندی کرتا ہے گھر میں چلا گیا تو خلاص نماز بھی نہیں پڑھتا کون دیکھنے والا ہے یا باہر ہے تو لمبی نماز پڑھتا ہے گھر کے اندر بہت مختصر چھوٹی چھوٹی پڑھتا ہے جی ہاں تو یہ سب ریاکاری ہو جاتی ہے سب نفاق کے زمرے میں چیز آتی ہے وہ دکھانے کے لیے لمبی لمبی باہر نماز پڑھتے ہیں جبکہ رات کی نماز لمبی ہونی چاہیے اس لیے عمل اور قول کے اندر تضاد نہیں ہونا چاہیے تو بہرحال ان تمام آیتوں سے جو بات ثابت ہوتی ہے ہو یہ کہ اللہ تعالیٰ غصہ کرتا اللہ ناراض کرتا ہے ہمارا اس پر ایمان ہے اور ہونا چاہیے لیکن اس کی ناراضگی کی کیفیت کیسی ہے ہمیں نہیں معلوم اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جاننے والا لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے ناراض ہونا اور میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ امام شافی فرماتے ہیں کہ جو ناراض نہ ہو وہ گدھا ہے جی ہاں جو ناراض نہ ہو گدھا ہے تو جیسے بندہ ناراض ہوتا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے لیکن اللہ کی ناراضگی کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم اور نہ ہی اس کا ہمیں طریقہ معلوم لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت کے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العمین ہمیں اپنے عقیدے کا علم حاصل فرمائے اور اللہ رب العامین ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائے اپنے نبی کی سنتوں پر قائم رکھے صلی عقید و محاذ پر قائم رکھے امین وہ صوربینہ محمد ولا علیہ وسلم مجدا اکم اللہ خبر السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ ایک